بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریری ارادے کئی بار بعض اہم اور مفید موضوعات پر لکھنے کا دائیہ دل میں پیدا ہوتا ہے مگر اس وقت حالات سازگار نہیں ہوتے پھر جب فرصت اور موقع میسر آتا ہے تو وہ موضوع ذہن سے اتر چکا ہوتا ہے یہ صورتحال بندہ کے ساتھ کئی بار پیش آ چکی ہے اور بعض اوقات تو کوئی مضمون طوفان کی طرح دل و دماغ میں اٹھتا ہے مگر وہ لکھا نہیں جا سکتا جس پر کافی افسوس ہوتا ہے کہ صدقہ جاریہ کا ایک موقع ضائع ہو گیا ان دنوں بندہ پھر جیل میں ہے اور اسے بہت ساری پرانی باتیں یاد آ رہی ہیں اور چند ایسے موضوعات بھی جن پر لکھنا مفید معلوم ہوتا ہے اپنی یادداشت کے لیے آج اس صفحے پر بعض عنوانات کی نشاندہی کر رہا ہوں تاکہ اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو ان پر لکھ سکوں اور اگر میں نہ لکھ سکا تو یہ عنوانات ان حضرات کے لیے ایک دعوت تحریر ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے تفیم و تحریر کا ملکہ عطا فرمایا ہے نمبر ایک نفاق اور منافقین اس عنوان کے تحت قرآن مجید کی ان آیات کو جمع کرنے کا ارادہ ہے جن میں نفاق اور منافقین کا تذکرہ ہے نیز اس موضوع کی حادیث بھی جمع ہو جائیں اور آیات و حادیث کی مناسبت و معتبر تشریح کے ساتھ ساتھ عصر حاضر کے حالات کو مد نظر رکھ کر دعوت فکر بھی دی جائے اس سلسلے میں مندہ نے آیات کی ایک فہرست بنائی ہوئی ہے جو میرے کتب خانے کی الماری کی ایک دراز میں موجود ہے نمبر دو عباد الرحمن قرآن مجید کی سورہ فرقان کے آخر میں رحمان کے بندوں کی صفات مذکور ہیں اس موضوع پر لکھنے کی دل میں تمنا ہے تاکہ خود کو اور دوسرے مسلمانوں کو عباد الرحمن میں شمولیت کی دعوت دی جائے نمبر تین تفسیر سورہ انفال و برات یہ بہت پرانی تمنا ہے اللہ تعالیٰ پوری فرمائے اس میں اصل مقصد یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں کو مرکز بنا کر ان کے تحت تمام آیات جہاد کو جمع کر کے ان کی تفسیر کی جائے نمبر چار یہود کی چالیس بیماریاں اس کتاب کا حصہ اول آ چکا ہے باقی حصوں کی تکمیل کا ارادہ ہے انشاءاللہ اللہ نمبر پانچ تذکرت الاولیاء بعد شدہ ساتھیوں پر مفصل مضامین لکھنے کی تمنا ہے انشاءاللہ اللہ نمبر چھ تحریر النبی صلی اللہ علیہ وسلم عالقطال علی شہاستہ اور مؤتین میں مذکور احادیث جہاد کا بالترتیب ترتیب ترجمہ اور مختصر تشریح اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حرز المنین کا حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعمیل فرمائی اس تعمیل کی تفصیل احادیث میں موجود ہے بس ان کو جمع کر دیا جائے نمبر سات اس صدی کا مجدد اعظم ہر صدی کے شروع میں اللہ تعالیٰ ایسے مجددین کو کھڑا کرتا ہے جو دین کو ہر طرح کی تعویل و تحریف زیادتی و کمی اور قطر و بیونت سے پاک کر کے امت کے سامنے پیش کرتے ہیں پندرہویں صدی کی پہلی چوتھائی چل رہی ہے آخر کون ہے اس صدی کا مجدد نیز مجدد ایک ہوتا ہے یا کئی فرد ہوتا ہے یا جماعت اور بھی بعض موضوعات ایسے ہیں جن پر لکھنے کا انشاءاللہ اللہ ارادہ ہے اس لیے صفحہ خالی چھوڑ رہا ہوں کہ جیسے جیسے کوئی مضمون یاد آتا جائے گا اسے انشاءاللہ اللہ لکھ دیا جائے گا